تو خیر براب دوسری ہدایت یہ ہے ایک بھائی جات ہے کہ جب تم کھالو لو اب اس کے بعد جاؤ غریب حصہ نے سین ارے یہ نہیں کہ باتوں میں بیٹھ جاؤ اور باتوں کو لمبے کرتے چلے جاؤ اللہ کا پیغمبر تو استحیاء میں اپنے خلق میں تمہیں بات نہیں کہتا لیکن اللہ نے جو فرمان ہے جو حکم ہے وہ سمجھانا ہے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 اب جناب حضرت انسر علی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھیں وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نادل ہو گئی آیت نادل ہونے کے بعد صحابہ بھی چلے گئے میں باہر کام کی طرف گیا اب میں واپس آیا تو ہسب آدت جیسے میں حضور کے گھر میں آتا تھا میں, تو میں کہتے ہیں میں رک گیا نے کہا کیا بات ہے اب تو حجاب کا حکم اب تم گھر میں نہیں جا سکتے تو اس لیے حضرت انس کہا کرتے تھے کہ بے آیت لی جا تمام صحابہ سے پردے کی آیت کے بارے میں سب سے زیادہ علم مجھے ہے کیونکہ میں تو اس واقعے کا گواہ ہوں میرے سامنے دو آئے اتری ہے. تو اب باقی یہ رہا کہ ایک چالاکی باز حضرات یوں بھی کرتے ہیں اور جی یہ تو سارے احکام تھے حضور کی بیویوں کے لیے یہ دوسروں کے لیے نہیں ہیں تو یہ بھی ایک جہالت ہے یا رزالت ہے یا اناد ہے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 دیکھیں اللہ کے ایمان سے کہیں اگر ہم اس سنت رسول پہ عمل کریں تو کوئی گھر ذریع ہو پریشان ہو مقروض ہو کل کو روتا پھرے اللہ کے نبی کی شادی ہے اور بی, بی صفیہ ہے یعنی کو عام گھر کی آدمی یہ بڑی اقدم کی بیٹی ہے جو خیبر کا سردار ہے ایک سردار کی بیوی بی تھی ایک سردار کی بیٹی بی تھی لیکن راستے میں باقاعدہ نکاح ہو گیا راستے میں یعنی شب جفاف جو تھی وہ بھی راستے میں میں بیوی راستے نہیں ملے کوئی احتمام نہیں عام جیسے ریت پہ خیمے لگے ہوں میں خیمے میں حضور صلی اللہ علام میں ابھی بھی ملی اور پھر اس کے لیے جناب جو کھانا منگایا گیا جو ولیمہ کیا گیا جو دعوت ولیمہ کی گئی حضرت انسفل وادی میں خود دیکھ رہا تھا یہ چمڑے کے دسترخوان ہم نے بچھا دیے اور اس کے اوپر کچھ یہ پنیر رکھ دیا جسے آپ چیز کہتے ہیں یا چبنا کہتے ہیں اور کسی نے کھجورے لا کے رکھ دی اور کسی کے پاس جو تھوڑا سا بچا ہوا گھی تھا وہ آگے رکھ دیا کسی کے پاس جو تھوڑا بچا ہوا تیل تھا وہ لا کے رکھ دیا وہ کہتا ہیں اب اللہ نہ روٹی تھی نہ خوبصورت نہ ہمتا نہ روٹی تھی ہی نہیں یعنی نبی کا ولیمہ ان چیزوں سے ہو جاتا ہے ہمارا ولیمے کے لیے پیسے صحیح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 اب وہ گھر والا پریشان ہو گیا بےبو کو شادی کی دعوت خیرات بنا رہے ہمارا مرد کچھ تھوڑا گیا تو اس نے کہا خان صاحب یہ شادی کا دعوت ہے یار کیا تم خیرات پہرات لگا رکھا ہے اس نے کہا نہیں بابا دیکھو سیدھی بات پر کہا جناب ماشاءاللہ بریانی ہے قورمہ ہے زردہ ہے کوفتے ہیں باربیک ہے تو اس سے اس سے کھانا ان شاء کو گرائے گے خان صاحب انہوں نے کہا یار پھر کوئی بات کرو نا خیرات ہے خیرات میرات ہے نا کیا بتا بس کیسکی ہے کہ نہیں اگر وہ نہیں تو کانا تو نہ ہوا نہ تو خیرات میرا اب ہماری تو شادی ہے انار لیکن آپ حیران ہوں گے کہ آج بھی مسلمان امریکہ میں موجود ہے اور اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور جس میں بڑے بڑے لوگ آئے یعنی سابق امریکی پریزیڈنٹ کی بیوی بھی آئی بڑا آدمی ہے وہ لیکن اس نے کہا کہ میری شادی میں میری بیٹی کی شادی میں شراب سر نہیں ہوگا چاہے آپ میری دعوت پہ آئے یا یعنی آپ حیران ہوں گے چودھری عبدالرشید تو پاکستانی ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے پورے ملک کا ناک اونچا کر دیا اس نے کہا کہ دیکھیں تمام ہی تمام ہوگا تمام مہمانوں کے لیے فائیو سٹار ہوٹل بک تھے سب کچھ کر دے لیکن اپنا شراب نہیں ہوگا اور باقاعدہ اطلاع دی ہے ایک ایک مہمان کو اطلاع دی کہ شراب سرو نہیں ہوگی کوئی میری مہمان داری میں شرکت نہ کر رہا دیکھو اچھا مسلمانوں کے لیے تو چلو شرما شرمی بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا تو ورنہ لیکن جو مہمان اور اس بیچارے کے امریکن تھے انگریز تھے یورپین تھے ان کے لیے تو مسئلہ ہے وہ تو کھانا کھا نہیں سکتے بغیر دین کے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اگر ایک آدمی اپنے مذہب کو اتنا تقدس دیتا ہے اچھی بات کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم ایک رات نہیں کھائیں گے تو مرت نہیں جائیں گے تو اب بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں کہ کفر کے دیار میں رہ کر بھی اسلام پہ کھائیں کفر کے دیار میں رہ کر بھی اپنے مذہب کو نہیں جانے دیتے اپنے دین کو نہیں جانتے جو چیز حرام ہے وہ حرام اللہ عالم ان کے نام میں مجھے غلطی نہ لگی ہو میرا خیال ہے ان کا نام یہی تھا بہرحال جو بھی ہو ایک مسلمان نے ایک بات کی ہے اچھی بات کی ہے ہمارا فرض ہے کہ اس کو اپریشیٹ کریں تو اب جناب صحابہ کہتے ہیں کہ شادی تو ہو گئی اور ہم نے وہ دعوت بھی کھا لی لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس خیال میں رہے کہ بھئی اگر حضور نے ان کو بیوی بی بی بنا لیا ہے تو پھر پردے کا اہتمام اور حضور نے اگر اس کو ویسے لونڈی کی حیثیت میں رکھا ہے امام ملکت ایمانکم کیونکہ جنگ میں ملی ہے وہ تو پھر اتنا اہتمام پردے کا نہیں ہوگا تاکہ ہرا اور اما میں فرق ہو سکے تو کہتے ہیں کہ حضور نے جب دوسرے دن سفر فرمایا تو اپنے اونٹ کے پیچھے اس کے لیے جگہ بنائے گی بس دوری بب بہن پردہ ڈال دیا یعنی صحابہ فرق کرتے تھے پردے سے کہ پردہ ڈالا جائے تو منا ہے کہ اور ہرا تو اس وقت بھی پردہ جو ہے ایک علامت تھی ایک فرق تھا ایک احساس تھا اسی طرح سے بی عائشہ سے دیکھا وزی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہے کہ میرے ایک چچا تھے جن کا نام افلاح تھا ابل کوائس جو ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی بیوی مجھے دودھ پلایا تھا اچھا ان کی بیوی نے جب مجھے دودھ پلایا تھا تو وہ میرے باپ بن گیا بال کوائس کی بی, بی, بی ماں بن گئی رضائی کہ مجھے دودھ پلایا انہوں نے تو مانتی ہیں کہ ان کا بھائی جو تھا بالکوائس کا جس کا نام افلا ہے وہ آئے مجھے ملنے کے لیے انہوں نے جب اجازت مانگی تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ نہیں میں اجازت نہیں دے سکتی حتاسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں حضور سے نہ پوچھا اس نے آدمی بھیجا اس نے کہا عائشہ سے کہو کیا کہہ رہی ہے میں تمہارا چاچا چا ہوں ابل کا میں بھائی ہوں میں تو تمہارا چچا ہوں لیکن ٹھیک بات ہے تم حضور سے پوچھ لو میں انتظار کرتا ہوں تو بی بیوی عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آدمی جو آیا ہے افلا افلاش کا نام ہے یہ ابل کا بھائی ہے اور ابل کوائش کی بیوی نے مجھے دودھ پلایا تھا تو وہ میرا باپ بن گیا رضائی یہ اس کا بھائی ہے اب وہ میرے پاس میرے گھر میں آنا چاہتا ہے عائشہ بالکل ٹھیک ہے تمہارا چاچا ہے مجھے دودھ تو اور مرد نے پلایا میں کمال کی بات کرا باپ ہے رضائی بھائی جو ہے وہ تمہارا کیا بنے گا چچا رضائی تو جیسے باپ رضائی کا مرتبہ ہے اسی طرح چچا رضائی کا مرتبہ ہے اس کو بلاؤ گھر میں بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر افلا کو اپنے گھر میں بلایا اور آنے کی اجازت اور یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ رمین الرزا کما یحرمین النصب کے جو رشتے نصب میں حرام ہیں وہ رضا میں بھی حرام ہیں جیسے مثلا حقیقی بھائی سے نکاح ناجائز ہے تو رضائی بھائی سے بھی نکاح نجائز تو اب جنا آپ اندازہ کریں کہ پردے کا یہ آلب تھا کہ بھائی اللہ کے نبی کی بیوی بی اب وہ رضائی چچا ہے لیکن نہیں خبر تھا آپ نہیں آ سکتے جب تک کہ استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسی طرح میں نے درس میں بھی عرض کر دیا تھا اور یہ بات پھر بھی ایک دفعہ عرض کر دوں کہ بہت سارے لوگ ان کو مغالطہ ہوتا ہے کہ جی چہرے کا پردہ نہیں ہے سر کا تو ہے سر پہ تو اسکار باندھتے ہیں سر کا پردہ ہے باقی سارے بدن پہ بھی کپڑا ہو لیکن چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں اللہ کے بندے یہ حکم ہے کہ یہ چیزیں سطر میں داخل نہیں ہیں یعنی اگر نماز میں چہرہ کھلا ہے اگر ہاتھ کھلے ہیں اگر پاؤں کھلے ہیں تو نماز ہو جائے گی چونکہ یہ سطر میں داخل نہیں یہ مانا نہیں کہ ان کا پردہ نہیں تو پھر حجاب کس بات کا ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ سر کو ڈھانکو بل یا صرف نہ بے بلکہ اپنے کپڑے کو سینے پہ بھی ڈالو تاکہ تمہارے سینے کے نشے و فراز پر بھی کسی کی گندی نظر نہ پڑے اور وہ جو بات ہے کہ مرد نظر نیچی رکھیں عورتیں نظر نیچی رکھیں اس کا مانا یہ نہیں کہ جب سڑک پہ چلیں یا باہر جائیں باہر جائیں تو ہجاب وہ حکم یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں ہو محرم کے سامنے ہو بھائی ہے بھتیجا ہے بانجا ہے بیٹا ہے سب کو جلے اس وقت بھی یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو تاڑ کے دیکھو ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو ایک دوسرے نہیں اس وقت بھی عورت کا مقام یہ ہے کہ حیا یہ ہے کہ نظر نیچی رہے یہ گھر کا حکم ہے یہ بہر کا حکم نہیں یہ اب دو دنوں میں نبستا رہی ہوں کیونکہ اس کے فوراً بعد ہے کاسکاؤن کہ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کر اور اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی کہ حضور نے فرما میں یزمن لی ماں بہن اللہ یہی جو آدمی جو یہ دو ہڈیوں کے درمیان میں چیز ہے اور جو دو رانوں کے درمیان میں چیز ہے اس کی زمانت دیتا تو اس کی جنت کا میں محمد مصطفیٰ ذمہ دار یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے اسی طرح میرے آکا نے سرکار دو عالم نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نے حدیث تلاوت کی تھی فرمایا خیرکم خیرکم کم خیر لے آ لے تم میں اچھا بندہ وہ ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا ہو لوگوں کے لیے تو آدمی اچھا ہوتا ہی ہوتا ہے نا جب باہر کا آدمی آئے گا اس کو تو آدمی بڑا اپنا حسن خلک اخلاق محبت پیار لیکن نہیں حضرت ورنہ یہ اچھائی کی دلیل نہیں خیرکم خیرکم و لے آل سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے پر میں وہ آنا لے آلی اور میں الحمدللہ اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ بہتر اچھا اب اسی طرح سے آپ اندازہ کریں کہ جہاں تک مراحل تخلیق کا تعلق ہے مرد کے ذمے تو کچھ بھی نہیں میاں بیوی ملے اب باقی تو سارا مرحلہ عورت کے ذمہ ہے جی مراحل تخلیق میں آپ نے دیکھا ہے کہ میاں بیوی ملے اور لطفہ قرار پکڑ گیا اب اس کے بعد مرد بند کچھ بھی نہیں اب سارے مرحلے عورت پر ہے کہ وہ نطفہ ٹھہرے گا پھر وہ جناب حمل ہوگا پھر وہ نو مہینے تک حمل اٹھائے گی اپنے پیٹ کے اندر اپنے بچے کو برداشت کرے گی پھر اس میں جو اس کی تکلیفیں ہیں بیماریاں ہیں وہ برداشت کرے گی پھر وہ ولادت کے مرحلے سے گزرے گی اور وہ مرحلہ ایسے ہے جیسے زندگی اور موت کا مرحلہ ولادت کے مرحلے کے بعد بھی وہ فارغ نہیں ہو گئی پھر وہ بیٹے کی رضا کے مرحلے سے گزرے گی تو جو عورت اتنے براہل سے گزرے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کل دفتر میں جا کے کما کے بھی لے آئے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جا کے پیسے بھی لے آئے اور بلکہ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ باوجود اس مسلم معاشرے کے کتنی طلاقیں صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ایک آدمی کی شادی مسلم کسی استانی سے معلمہ سے ہو گئی اس کی تنخواہ بڑی اچھی ہے خاور کہتے ہیں تنخواہ بھی مجھے تو اسلام کہتا ہے نہیں یہ اس کی طرف ہارے. اسی لیے اسلام چاہتا ہے یہ ہے وکر نفی وہ کہ تم گھر میں اب دیکھیں گے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی جب سیدنا عثمان کے خون کے قصاص کے لیے اٹھی ہیں کتنا بڑا اہم معاملہ ہے خلیفہ ہے مظلوم ہے کے عثمان زی حیا ہے زندورین ہے اور مظلوم شہید ہو گیا اس کے مطالبے کے لیے بی, بی اٹھی ہے لیکن ساری زندگی بی بی روتی رہی ہے کاش میں نہ مطالبہ اللہ جانے حضرت علی جانے لیکن جنگ ہو گئی ساری زندگی بی بی کو اس بات کا دکھ رہا کہ ہائے کاش میں گھر سکوں تو اس لیے اسلام نے عورت کو یہ عزت بخشی ہے جو تشخص بخشا ہے جو دینی مقام بخشا ہے جو قانونی استحتاق بخشا ہے ہاں باقی ایک فطرت کی بات ہے کہ مرد نے اللہ نے مرد کو ایک درجہ بلندی دی ہے وجہ یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں دو سربراہ بنا دو گے تو گھر تباہ ہو جائے گا ایک کمپنی کے دو اگر آپ ایگزیکٹو بنا دیں تو کمپنی برباد ہو جائے گی اگر کسی طرح گھر میں دونوں کو دونوں پہیے دونوں کو برابر کر دو تو پھر یہ کام کری کہ اللہ ایک کو بڑا بنانا ہوگا اس لیے اور اس کے بعد اسلام نے پھر عورت کو بحثیت ماں کے مقام دیا بحیثیت بیٹی کے مقام دیا بحیثیت بیوی کے مقام دیا بحثیت بہن کے مقام دیا اور ان تمام مقامات کے بارے میں پران و سنت نے اتنا بڑی روشنی ڈالی ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی مقابل مل نہیں سکتا ہے وہ رب العالمین تقبل انك انك من عبد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلی اللہ الحمد رباوت و ورب الرز رب العالمين ولاحل کبری في واد عرض وهو العزيز الحکیم اللہ اکبر و کبیرہ والحمد الحمد اللہ کسیرا وسب خان اللہ بکر تم سیرا اللہ علی محمد ولا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی عل ابراہیم ان کا حمیدم مجید اللہ بارک علی محمد و العل محمد کما بارت تلا ابراہیم و علا علی ابراہیم ان ربنا لا ربانہ لاتسنا انخانہ او ولا ربنا ولا علی نا اسرن کما خمل تح الین من قبلنا رب ن ولا تو خم مالا تورہم نت مولا فن سورنال کافی ربنا ہب لنا من از واجی نزریات کت آم وجالنا لیل متکی ربنا خواتین و حضرات آپ جانتے ہیں کہ آج سورہ نور اور سورہ عذاب کی چند آیتوں کے حوالے سے ہم نے حیا اور پردے کی بات کو سمجھنا ہے شیطان انسان کا دشمن ہے اور شیطان انسان کی عزت کو اور اس کے وکار کو خاتمے ملاتا ہے دشمن کا یہی کام ہے دشمن کو سب سے زیادہ جو چیز ناپسند ہوتی ہے وہ عزت اور وکار ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو معزز پیدا کیا ہے لقگر رمنا لبنی آدم کہ ہم نے انسان کو کرامت بخشی ہے عزت بخشی ہے وکار بخشا ہے اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے اور شیطان انسان کی عزت کو خاک میں ملاتا ہے اس کے وکار کو مجرو کرتا ہے معاملہ مرد اور عورت کا نہیں ہے اس جدید دنیا میں بڑے سیمینار کیے جاتے ہیں بڑے فیصد لکھے جاتے ہیں بڑی تقاریر کی جاتی ہیں اور بڑے بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں مرد مرد اور عورت کی حیثیت پر ان کے حقوق پر آزادی نسماں پر بہت کچھ کہا اور لکھا جاتا ہے مسئلہ مرد اور عورت کا نہیں ہے شیطان انسان کی عزت کو اور اس کے وقار کو مجروع کرتا ہے اور ہاتھ میں ملاتا ہے انسان کا یہ خیال ہے کہ وہ شیطان کی بندگی کر کے عزت پائے گا یہ کافرانہ تہذیب جس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر انسانوں کو ڈالا ہے کیا یہ کافرانہ تہذیب انسانوں کو عزت دے گی اور یہ عورت کی عصمت کی حفاظت کرے گی اس کافرانہ تہذیب نے عورت کی آزادی کے ساتھ اور عورت کی عزت کے ساتھ عورت کے وقار اور اس کی عصمت اور عفت کے ساتھ کھیل کھیلا ہے آزادی نسواں کے نام پر عورت کو تجارت کا اشتہار بنایا گیا ہے اسے انجمن کی شمع بنایا گیا ہے اور اسے انسانوں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بنایا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے عورت کی آزادی اور عزت کی بات کی ہے یہ عورت کی آزادی ہے کہ اسے عزت و حرمت کے حرم سے نکال کر صابن کی تکیہ پر بٹھا دیا ہے اور سڑک کے ڈبے کی زینت بنا دیا اور کسی تاجر کی کوئی تجارت پوری نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے اشتہار اور اپنے سائن بورڈ پر عورت کو براہ نہ کر کے پیش نہ کرے یہ آزادی نسواں ہے یہ عورت کی عصمت ہے یہ عورت کی عزت ہے اس بات میں مجھے کوئی شک نہیں کہ اس مذہبی تہذیب نے جب اللہ سے کفر کیا ہے تو اس نے عورت کی عزت و حرمت کو خاتمے ملایا ہے اس کی آزادی کو بھی مجروح کیا ہے اس کے وکار کو بھی مجروح کیا ہے اس کی عفت کو بھی مجروح کیا ہے اس کی عصمت کو بھی مجروح کیا ہے جبکہ وہی الہی نے اور انبیاء نے اور دین اسلام نے عورت کو بہترین مقام سے نوازا تھا یہ کوئی بحث نہیں ہے اسلام کے کاغذوں میں یہ کوئی بحث نہیں ہے ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں اور ہم کسی سے مروف بھی نہیں ہیں اسلام نے ہرگز اس بحث کو نہیں چھڑا کہ کسی مرد کو ماض مرد ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت حاصل ہے کسی مرد کو ماض مرد ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں ہے فضیلت انسانوں کو تکوے اور اللہ کی اطاط سے ملتی ہے قرآن نے تو یہ بات بیان کی ہے کہ ان دو عورتوں کا ذکر کرو کہ جو ہمارے پاکیزات پقیزہ پاکی ترین بندوں کے حرم میں تھیں لیکن انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی اور وہ انبیاء کی بیویاں ہونے کے باوجود ہم نے یہ کہا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں تم داخل ہونے والیوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ اہل ایمان کے لیے یہ مثال پیش کرو کہ فرعون کی بیوی فرونیت کے باوجود اس کے کفر کے باوجود اس کے ظلم کے باوجود ہم نے اسے اس سے بھی بچایا اور اس کے عمل سے بھی بچایا اور جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا یہ بحث اسلام نہیں کرتا بلکہ اسلام تو عورت کے وقار اور عزت کی بات کرتا ہے اور کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں اس نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں اس نے پھر پوچھا اے اللہ کے رسول اس کے بعد تو نبی صلی کا علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں اور چوتھی مرد بہ جب اس نے سوال کیا تو پھر کہا کہ تیرا باپ یعنی ماں ہونے کی حیثیت سے عورت کو مرد پر تین گنا فضیلت دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ تعالی تین بیٹیاں دے اور وہ ان تینوں بیٹیاں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے تو کیا عجیب خبر ہے جب خبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو تین بچیوں یا تین بہنوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے گا اسے جنت ملے گی صرف اتنی خبر نہیں دی حالانکہ جنت بہت بڑی خبر ہے جنت سے اچھی خبر کیا ہو سکتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تین بچیوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے گا اسے صرف جنت ہی نہیں ملے گی بلکہ جنت میں میرا ساتھ ملے گا اس طرح جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں کسی نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اگر دو ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی یہی اجاب ہے اور راوی یہ کہتے ہیں کہ اگر سوال کرنے والا یہ سوال کرتا کہ اے اللہ کے رسول اگر ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے بھی اللہ کے رسول یہی جواب دیتے ہیں. اور پھر ایک بڑی عجیب حدیث ہے کہ نبیشکم علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر میں بچیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے ان کو اچھے کپڑے پہناتا ہے اچھے کپڑوں کا لفظ ہے حدیث میں اس کو اللہ تبارک مطالعہ جنت عطا کرے گا گویا ان بچیوں کے کپڑے جنت کی قیمت ہیں اور ان بچیوں کے ساتھ تو حسن سلوک کو یہ مقام حاصل ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن پیش ہوگا جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اور جب اسے فرشتے کھینچ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو کچھ بچیاں آ جائیں گی وہ اس انسان کے ساتھ چمٹ جائیں گی اور اللہ سے عرض کریں گی اے اللہ یہ ہمارا باپ ہے ہم نہیں جانتے کہ یہ کتنے گنا کرتا تھا ہم نہیں جانتی لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ زندگی میں ہمارے ساتھ اس نے سلوک کرتا تھا اللہ تعالی ان بچیوں کی سفارش پر اس کو معاف کر لیں تو اللہ نے تو ان خواتین کو ان بچیوں کو بڑی حرمت بخشی ہے بڑی عزت بخشی ہے یہ خام کی بحث لوگوں نے چھڑی ہے یہ شیطانی تہذیب نے یہ سارے کام کیے ہیں کہ مرد کو بڑی فضیلت حاصل ہے اور عورت کو کوئی آزادی حاصل نہیں ہے اور یہ تک بھی بحث کرنے والے بحث کرتے ہیں کہ مردوں کو بڑی فضیلت حاصل ہے کہ مردوں میں اللہ تعالی نے نبی بھیجے ہیں کو کسی عورت کو تو نبی نہیں بنایا یہ ٹھیک بات ہے یہ اللہ تعالی کا قانون اور ضابطہ ہے اور اس کے کسی قانون اور ضابطے کو انسان کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے اور ایسا کیوں نہیں کیا لیکن اگر اللہ تعالی نے مردوں ہی کو نبی بنایا ہے تو کیا عورتوں کو انبیاء کی ماں نہیں بنایا ہر نبی اسی عورت کی گود میں جنم اس نے لیا ہے اور اسی عورت کی گود میں پل کر جوان ہوا ہے اور پھر میں تو جب سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ اس اسلامی تاریخ میں کچھ اصطلاحات ہیں ایمان اور وفاداری کی اصطلاح ہے جہاد اور قتال کی اصطلاح ہے ہجرت کی اصطلاح ہے اور محبت کی اصطلاح ہے ان ساری اصطلاحات میں تو خواتین مردوں سے کئی گنا آگے نکل گئی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہاجرہ کو اور اپنے مصروم بچے کو وادی زی غیر زیزرا کے اندر چھوڑا جہاں کوئی انسان نہیں تھا دور دور تک پانی نہیں تھا تو حاضرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو تو ابراہیم کوئی جواب نہیں دے سکے دینا چاہتے تھے لیکن اے اے اس کیفیت میں انسان بعض اوتاد بولنا چاہتا ہے لیکن بول نہیں سکتا اگر کبھی آپ نے غم کی اس کیفیت کو دیکھا ہو کہ جب انسان غم سے بھر جاتا ہے اور اس کے آنکھوں آنکھوں کے پیچھے تیر رہے ہوتے ہیں تو وہ بولنا چاہتا ہے لیکن اس کی زبان لڑکڑا جاتی ہے ابراہیم نہیں بول سکے ہاجرہ نے دوبارہ پوچھا پھر بھی ابراہیم نہیں بول سکے ہاجرہ نے تیسری مرتبہ کہا کہ ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے سارا ہلایا اور ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ ابراہیم کیوں نہیں بولتا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو تو جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا میرا اور میرے بچے کا وارث میرا رب ہے اور پھر وہ استراب کا شکار ہو کر کبھی سفا پر چڑھتی ہیں کبھی مرور پر چڑھتی ہیں کبھی پھر سفا پر چڑھتی ہیں اس کے نتیجے میں اس حاجرہ علیہ السلام کو کیا ملتا ہے یہ مرد کہتے ہیں کہ مردوں کو بڑی فضیلت حاصل ہے لیکن ایک تو حاجرہ کے مصوم بچ بچے کی ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ زمزم کی نہر جاری کر دیتا ہے اور دوسرا رہتی دنیا تک انسانوں کو اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ جس طرح میری حاجرہ ان دو پہاڑیوں کے اندر دوڑی تھی تم بھی دوڑو اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ کسی کا حج قبول نہیں ہوگا کسی کا عمرہ قبول نہیں ہوگا جب تک وہ حاضرہ کی نقل نہیں ہوتا رہا اور پھر ایمان اور وفاداری ایمان اور وفاداری میں تو نام ہی خواتین کے آتے ہیں رسالت کا سب سے پہلا بوجھ بھی خاتون نے اٹھایا آمنا نے اٹھایا عبداللہ تو اس دنیا سے جا چکے تھے اور رسالت کی پرورش بھی حلیمہ سعدیہ نے کی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے بوجھ سے لرزتے ہوئے گارے ہرا سے نیچے اترے تو کس نے سہارا دیا سب سے پہلے ایمان کی توفیق کس کو ہوئی ابو بکر صدیق کو ہوئی نہیں ابو بکر صدیق کا بہت بڑا مقام ہے لیکن سب سے پہلی مومنہ خدیجہت القبرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا پکڑ کر خدیجت القبرا نے کہا کہ اے محمد غم نہ کریں میں ایمان بھی لاتی ہوں اور اپنی دولت دولتوں پر قربان بھی کرتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جب تک خدیجہ تلقبرا زندہ رہی میں دباؤ کا شکار ہو کر میں لوگوں کی سرد مہری کا شکار ہو کر میں لوگوں کی, لوگوں کی طرف سے دیے جانے والے دکھوں میں مبتلا ہو کر جب گھر آتا تھا خدیجہ تلقبرا مجھے ڈھارس بندھاتی تھی اور میرا دل مضبوط ہو جاتا تھا اور آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلی ایمان کی توفیق بھی خدیجہ تلقبرہ کو ملی اور سب سے پہلے نماز کی توفیق بھی خدیجہ تلقبرہ کو ملی سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں خدیجہ ہی نے نماز پڑھی اور میرے بھائیو آپ مغربی تہذیب سے متاثر ہیں مغربی تہذیب نے اس خاتون کی حرمت کو پامال کیا ہے اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ایمان کی سب سے پہلے توفیق عورت کو تو نصیب ہوئی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقتدی بننے کی توفیق اور سعادت بھی عورت کو نصیب ہوئی تو سب سے پہلے شہادت کی اللہ کے راستے میں خون دینے کی سعادت بھی عورت کو نصیب ہوتی کون ہے امت مسلمہ کی پہلی شہید کہ سارا دن مشرقین نے ظلم کیا اس خاتون پر اور ظلم سہ ہے کہ جب شام کا وقت ہوا تو ابو جیل نے کہا سمیہ تو محمد کو چھوڑتی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم سمیہ نے کہا نہیں چھوڑ سکتی یہ کل بھی بات آئی تھی ابو جیل نے کہا میرا تیز نیزہ تیرے سینے سے پار ہو جائے گا سمیہ نے کہا جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے کر لا لگا اور سب سے پہلا کترا خون جو اللہ کے راستے میں گرا وہ عورت کا تھا یہ کوئی معمولی مقام ہے اور پھر جہاد و کتا کی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ مرد جہاد اور کتال کرتے ہیں اور عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے کتاب فرض نہیں ہے مردوں نے تو فرض ہونے کے باوجود چھوڑ دیا لیکن عورتوں نے نفل ہونے کے باوجود کتاب میں حصہ لیا جنگ احد کے منظر کو آپ جانتے ہیں جنگ احد کا ایک منظر یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے دو چار صحابہ ان کے ارد گرد تھے اور چاروں طرف سے ان پر حملے ہو رہے تھے دور ایک خاتون کھڑی تھی امیں ہمارا روی اللہ تعالیٰ تھا اس خاتون کے ہاتھ میں مشکیزہ تھا پانی کا اس نے اس طرح پھینکا اپنے سر کے بال باندھے اپنی کمر کو کس لیا ایک ہاتھ میں تلوار لی دوسرے میں ڈھال لی اور بجلی کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے اس طرح کی اس طرح کی کہ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے نہیں رکھتا لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے تو مجلس میں بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو کہ اہد کے اس موقع پر کہ جب چاروں طرف سے مجھ پر حملے ہو رہے تھے میں دائیں دیکھتا تو امیں ہمارا بائیں دیکھتا تو ام ہمارا سامنے دیکھتا تو ام ہمارا پیچھے دیکھتا تو امیں ہمارا لوگوں کا دن امہ ہمارا کا دن ہے جنگ بہت تاریخ ہے اسلام کی سب سے سخت جنگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اور اس جنگ کی اب سارا اجر اور عظمت امہ ہمارا لوٹ کر لے گئی اور پھر یہی امہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا حبیب رضی اللہ تعالی عن میں امارا کا بیٹا جو صحابی تھے کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے واپسی پر مسلمہ قذاب کے ہاتھ چڑھ گئے مسلمہ کزاب جو پہلا جھوٹا نبی ہے مسلمہ قذاب نے گرفتار کر کے کہا کہ حبیب گواہی دو کہ میں اللہ کا نبی ہوں حبیب نے کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تُو جھوٹا اور کزا ہے مسلمان نے ایک ہاتھ کاٹ لیا اور کہا کہ گواہی دو میں اللہ کا نبی ہوں حبیب نے کہا کہ گواہی دیتا ہوں کہ اور جھوٹا ہے اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا وہ ایک ایک کر کے حبیب کے ازاق کاٹتا گیا اور ابھی بڑپتے رہے اور کہتے رہے کہ قبضہ اور جھوٹا ہے اور اسی حال میں جان جانے آفرین کے سرد کر دی اور جب یہ خبر امیں امارا کو پہنچی تو بڑی عجیب بات ہے اور تاریخ میں موجود ہے ہم نے اسے پڑھا ہے مختلف صورت سے مورخین نے لکھا ہے آپ بھی جا کر جب ام امارا کو یہ خبر پہنچی تو امیں امارا بیٹھی ہوئی تھی کھڑی ہو گئی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا الحمدللہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بیٹے کو صبر دیا اور اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا بیٹا ختم نبوت کا پہلا محافظ قرار پایا اور ساتھ ہی ایک ایسی عجیب بات کہہ دی کہ جس کی کوئی تجھی انسان نہیں کر سکتا ساتھ ہی کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں کہ میں اپنے بھائی کا اپنے بیٹے کا انتقام خود اپنے ہاتھ سے لوں گی بڑی عجیب بات تھی اور قسم اٹھائی کہ کا قرضات کو خود قتل کروں گی ایک عورت اور وہ بھی ادھیڑ عمر یہ عورتیں اپنے سینے میں جو دل رکھتی ہیں اس دل کے اندر محبت وفاداری اور اثار کے سمندر موجزن ہوتے ہیں ان کا سینہ عجیب جذبات سے معمور ہوتا ہے جب ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو ربی اللہ تعالی عنہ کو فوج دے کر مسلمہ کے مقابلے پر بھیجا تو امیں ہمارا ساتھ ہو گئی اس میدان میں پہنچ گئی تاریخ میں یہ بات رقم ہے کہ تین دن تک جنگ ہوتی رہی اور انسان کٹتے رہے اور اسلامی تاریخ کی یہ سب سے بڑی جنگ ہے جس میں سب سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے لیکن تیسرے دن اثر کے وقت امیں امارا کی تلوار نے مسلمہ کا ذاب کو کاٹ دیا جب مسلم ان ہمارا مسلمہ قزا پر باز کی طرح چپٹ رہی تھیں تو واشی غلام جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اور ان میں رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا عبداللہ اللہ بھی ان کے ساتھ تھے مورخین اس بارے میں صوبے میں ممتلا ہوئے ہیں کہ کس کی تلوار سے مسلمہ گرا اس لیے کسی نے لکھا کہ واشی کی تلوار سے گرا کسی نے لکھا کہ عبداللہ کی تلوار سے گرا لیکن اگر امہ میں نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گی تو ہمیں یقین ہے کہ وہ امہ امارا کی ضرب ہی سے گرا ہوگا یہ امت کی مائیں اور بیٹیاں بہنے واللہ ان کی عزت کرو ان کی عزت کی حفاظت کرو انہیں شیطان سے اور مغربی تہذیب سے بچانے کی صحیح کرو یہ ہمارا حرم اور حرمت ہے اور یہ تاریخ اسلام کی شان ہے حضرت فاطمہ تو زہرا روی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے کہا کہ لوگوں جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا میری چارپائی کو غیر محرم نہ دیکھے ایک دن بیمار تھی یہ بھی تاریخ میں موجود ہے بیمار تھی اور بیماری کے باوجود ساری رات عبادت کرتی ہے حضرت علی صبح اٹھے اور نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے واپس آئے تو فاطمہ تو زارا چکی پیس رہی تھی آٹا پیس رہی تھی چکی چلا رہی تھی کہا فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا فاطمہ کیوں اپنے ساتھ زیادتی کرتے, کرتی ہو تو بیمار تھی میں نے تجھے دیکھا کہ ساری رات تو نفر پڑتی رہی ہے عبادت کرتی رہی ہے اور اب تو بیماری کے باوجود اب چکی چلا رہی ہے فاطمہ کیوں زیادتی کرتی ہے اپنے ساتھ اپنے وجود کے ساتھ اس طرح کیوں کرتی ہے فاطمہ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ علی اس سے بڑھ کر میری کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ یا اللہ کو راضی کرتی کرتی مر جاؤں یا تجھے خوش کرتی کرتی مر جاؤں ساری رات اس لیے مسلے پر کھڑی رہی کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں اور چکی اس لیے چلا رہی ہوں کہ تیری ضرورت پوری کر کے اللہ کی رضا کے لیے تجھے راضی کرنا چاہتی اور یہ فاطمہ تو زہرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی ایک دن کچھ دنوں کے بعد حضرت علی گھر آئے بڑے عجیب واقعات ہیں میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ عزت اور وقار اللہ کی اطاعت میں ہے عزت اور وقار اس جھوٹے زیور کے اندر نہیں ہے عزت اور وقار اللہ کی اطاط میں اور فاطمہ تو زہرا سے بڑھ کر کس کی عزت اور وکار ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اس کائنات کی سب سے بڑی شہزادی ہیں ایک دن کچھ دنوں کے بعد حضرت علی گھر آئے اور آ کر پوچھا فاطمہ کچھ کھانے کو ہے فاطمہ نے کہا تین دن سے میرا حسن اور حسین فاقے سے ہیں علی کی آنکھوں میں آسو آ گئے اور کہا کہ فاطمہ اگر گھر کی یہ حالت تھی تو جب میں گیا تھا مجھے بتایا کیوں نہیں مجھے کیوں نہیں بتایا کہ گھر سے دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا عائشہ صدیقہ بھی کہتی ہیں کہ لوگوں جس گھر میں میں بیا کے لائی گئی تھی اس کا ایک ہی کمرہ تھا اور اس کے دو دروازے تھے ایک دروازے پر کڑاڑ لگے ہوئے تھے اور دوسرا دروازہ زندگی بھر اس پر, پر پرانا کمبل لٹکتا رہا تھا. اور عائشہ صدیقہ خود کہتی ہیں کہ میرے گھر میں تو کئی کئی مہینے چولا نہیں جلتا تھا یہ حقائق तो ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ کمال ہے مجھے بتایا کیوں نہیں تو فاطمہ تو زہرا نے بڑی عجیب بات کہی کہنے لگیں علی جس دن میرے باپ نے مجھے رخصت کیا تھا میرے سر پر ہاتھ رکھ کر میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ فاطمہ علی غریب آدمی ہے سوال کر کے اسے شرمندہ نہ کرنا میں مر جاؤں گی ل... لیکن تجھ سے سوال نہیں کروں گی صبر کروں گی کون کہتا ہے کہ اسلام کی نگاہ ان عورتوں اور ان خواتین کی حرمت بہت بڑی حرمت ہے میرے بھائیو یہی وجہ ہے کہ شیطان اسی خاتون اسی ماں اسی بہن اور اسی بیٹی پر حملہ کرتا ہے اور اس سے ایمان اور حیا کی چادر اتارتا ہے اور امت مسلمہ کو برباد کر دیتا ہے جی چاہتا ہے کہ یہ مغربی تہذیب جو ہوا کی اس بیٹی کی عزت کے ساتھ جس نے کھیل کھیلا ہے اسے انسانیت کی چراہے چورا, میں قتل کیا جائے اور اس کو سنگسار کیا جائے اور انشاءاللہ یہ تحریب ہمارے ہاتھوں قتل ہوگی یہ نہیں بچ سکتی یہ شیطان کی تہذیب ہے ہم اس سے معروف نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی اس امت کو طاقت دے گا اسے بیدار کرے گا اسے قرآن اور سنت پر جمع کرے گا اور یہ اپنی ماؤں اور بیٹیوں کا انتقام لے گی اسی لیے شیطان خاتون پر حملہ کرتا ہے اور اسے بے پردہ بناتا ہے اسے بے حیا بناتا ہے اور آج بھی شیطان نے حملہ کیا ہے یہ کوئی جدیدیت نہیں ہے یہ کوئی آزادی نہیں ہے کہ ہر گھر کو فحشی کا اڈا بنا دیا جائے اور ہر گھر کے اندر ناچ اور گانے جو ہیں ان کو رواج دیا جائے یہ کہاں کی آزادی ہے یہ کوئی آزادی نہیں ہے ہم لانت بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو اسلامی معاشرے کے اندر فوج پھیلانا چاہتے ہیں اور قرآن نے بھی ان پر لانت بھیجی ہے یہ کوئی بات یہ کوئی کلچر ہے یہ کوئی ثقافت ہے ہماری ثقافت ان خواتین کی ثقافت تو حیا اور پردہ ہے ان کی ثقافت تو نماز اور زکوٰۃ ہے ان کی ثقافت تو قرآن کی تلاوت ہے ان کی ثقافت تو راتوں کو اٹھ کر لمبی لمبی دعائیں کرنا ہے قبول کرے ان کی حفاظت کریں ان کے وقار کو بڑھائیں ان کی عزت کو بڑھائیں اسی لیے قرآن مجید نے اور نبی شاعل وسلم نے خواتین کو حیا کا بڑا حکم دیا ہے پردے پر لوگ بحث کرتے ہیں اس چیز کا پردہ نہیں ہے اس چیز کا پردہ ہے قرآن کے ہوتے ہوئے تم بحث کرتے رہو قرآن نے تو بات بڑی کلیئر کی ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے جی پردہ تو صرف خواتین کے لئے ہوتا ہے حالانکہ پردے کی آیات میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو پردے کا حکم دیا ہے کو آپ حیران ہوں گے کہ مردوں کو پردے کا کیا حکم ہے پہلے مردوں کو حکم دیا پھر عورتوں کو حکم دیا اس لیے کہ مرد مرد اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم افضل ہیں یہ افضل نہیں ہیں یہ عورتوں کے نگران اور محافظ ہیں ان کے معاملات کے ذمہ دار ہیں فضیلت کوئی حاصل نہیں ہے ذمہ داری کوئی فضیلت نہیں ہوتی تو پہلے تو اللہ تعالی نے مردوں کو پردے کا حکم دیا ہے پھر عورتوں کو دیا ہے آپ یہ آیات سنیں خود یہ آیات آپ کو کھول کر بیان کر دیں گی کہ قرآن کیا کہتا ہے رحمان کلین اب ساری ادکا لاح پیم بن وب سر ندم پورج ہوں نولا یگ دی وَلِيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِابْنِهِ أَوْ أَبِيهِ أَوْ أَخِِهِ أَوْ ابْنِ أَخِيهِ أَوْ ابْنَةِ أَخِيهِ أَوْ أَوْلَادِهِ أَوْ أَوْلَادِ أَخِيهِ أَوْ لِذَكَرٍ مِّنْ ذَوِي حَرَمٍ أَوْ لِابْنَةٍ مِّن ناؤ بنی افوات من الرجال غير أولي الهربة من الرجال بالتفل الذين لم يظهروا ولا أولاة النساء ولا يدربن بعرجلهن ليعلم ما يكفينا من دينته کل لو منی مومن مردوں سے کہ مومن مردوں سے یہ کہ نظروں کو بچا کے رکھیں کس کو حکم دیا جا رہا ہے مردو کو حکم دیا جا رہا ہے میں یا فضو فرو جا ہوں اور اپنی شرم کی حفاظت کرو یہ قرآن ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کوئی کلام اس کا بدل نہیں ہو سکتا آپ قرآن کے الفاظ کو دیکھتے اور سنتے جائیں اللہ کی پاکی بھی بیان کرتے جائیں اور بات کو سمجھتے بھی جائیں اللہ نے فرمایا ان مومن مردوں سے یہ کہو کہ اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اس کا کیا مطلب ہے اگر نگاہوں کو نہیں بچاؤ گے تو شرمگاہیں نہیں بچیں گی اس لیے پہلے حکم دیا کہ نگاہوں کو بچا کر رکھو جس معاشرے کے اندر فوش مناظر کو عام کر دیا جائے اس معاشرے کے نوجوان برباد ہو جاتے ہیں برائی کا پہلا دروازہ اور بےحیائی کا پہلا دروازہ انسان کی آنکھ ہے اور آپ کیا کہیں گے اس معاشرے کو جس کے چاروں طرف فوش مناظر عام ہیں اور ہماری نئی نسل ہمارے بچے اور بچیاں گھروں کے اندر فوج مناظر دیکھتے ہیں قرآن نے کہا کہ ان مردوں سے یہ کہو کہ اپنی نگاہوں کو فوش مناظر سے بچاؤ میں یک فضو ہوں اور اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرو اور اگر شرمگاہ محفوظ نہ رہی تو برباد ہو جاؤ گے حمانیت کے سب سے نچلے درجے میں گر جاؤ گے اور تم میں انسانیت کی رحمت باقی نہیں رہے گی زال کا از کالا ہوں یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے یعنی ہم جو تمہیں نصیحت کر رہے ہیں یہ کوئی معذ فلسفہ نہیں ہے کسی فلسفی کا یہ تمہاری سیرت و کردار کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے پلیز ہو جاؤ گے تمہارے کردار سے تعفن اٹھے گا تم بدبودار ہو جاؤ گے اگر تم نے بے حیائی کا راستہ اختیار کیا زیادہ کا از کالا ہوں یہ تمہارے لیے پاکی کی بات ہے کہ اپنی نگاؤں کو بھی بچاؤ اور اپنی شرمگاؤں کو بھی اس طرح تم پاکو گے آگے الفاظ دیکھیں سبحان اللہ حمدی سبحان اللہ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ تیرا کلام ہے اور توں نے جو کچھ کہا ہے سو فیصد درست ہے قرآن کہتا ہے ان اللہ خبیر بما یسناؤن بے شک اللہ تعالی کو اس عمل کی خبر ہے جو تم کرتے ہو یہ کیوں کہا اللہ نے یہ اس لیے کہا کہ انسان ہاں کتنا ہی ننگا کیوں نہ ہو جائے پھر بھی یہ بدکاری کے کام چھپ چھپ کے کرتا ہے اللہ تعالی نے کہا کہ کہاں چھپو گے کس کونے میں چھپو گے اللہ کی نگاہ سے بچ کر کہاں چلے جاؤ گے ان اللہ خبیر اور بما یس نہ ہو تم جہاں بھی چھپ کر بدی اور بدکاری کا فیل کرو گے اللہ تعالی کو اس کی خبر ہے تم اپنے ضمیر کو دماتے ہو تم اپنے ارد گرد سے چھپتے ہو اور چھپ چھپ کے بدکاریاں کرتے ہو اپنی نگاہ کو آلودہ کرتے ہو تو کیا اللہ سے بھی چھپ جاؤ گے ان اللہ خبیر ما یسناؤں اللہ تعالیٰ کو خبر ہے ہر اس عمل کی جو تم کرتے اس کے بعد عورتوں سے کہا بقول مومن اور اے نبی مومن عورتوں سے بھی یہ کہیے یز ز نام کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں عورتوں کے یہ اجازت نہیں ہے کہ مردوں کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں سینکتی رہیں یہ ٹھیک ہے کہ عورت اور مرد کے دیکھنے میں کچھ فرق شریعت نے کیا ہے لیکن یہ تو کلیئر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت سلمہ اور محمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی تھی اور ایک مرد ایک شخص گھر میں داخل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر اپنی بیویوں سے پوچھا کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا کیوں نہیں پردہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے امہات المومنی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ شخص تو نابینا ہے یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی نابینی ہو یہ حدیث ہے موجود ہے اور یہ بات ویسے بھی فطرت بھی بتاتی ہے کہ عورتوں کو بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ڈرامے دیکھتے رہنا اور سارے خوش مناظر دیکھتے رہنا یہ عورتوں کو جائز ہے کس طرح جائز ہے پہلا حکمی عورتوں کو اللہ تبارک مطالعہ نے یہ دیا کیا مطلب ہوگا کہ اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھو چلے ہم اس کا کوئی مطلب بیان نہیں کرتے جو مطلب آپ کو سمجھ آتا ہے آپ اس پر عمل کریں عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے, اے نبی انہیں کہو کہ اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں وہ یا فروجہ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں عورت کی طرف سے اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب عمل حیا ہے سب سے زیادہ محبوب عمل ولابدین زین تہن یہ ہے حجاب کا حکم یہ جسے کہتے ہیں نا کہ پردے کا حکم وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے بلاب دین زینت اور انہیں یہ کہو کہ یہ اپنی کسی زینت کو ظاہر نہ کریں بعض لوگ سطر اور احجاب کو گڈمٹ کر دیتے ہیں وہ سطر کو زینت سمجھ لیتے ہیں سطر عورت کے جسم کا وہ حصہ ہے یاد رکھیں اس کو اچھی طرح سن لیں سطر عورت کے جسم کا وہ حصہ ہے جس کو اسے اپنے محرم سے بھی چھپانا چاہیے باپ سے بھائی سے بھانجے سے بھتیجے سے بھی چھپانا چاہیے اور حدیث میں اس کی تصریح موجود ہے کہ پورا جسم اس میں شامل ہے صرف ہاتھ اور چہرہ نہیں ہے عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر اپنے باپ اور بھائیوں کے سامنے چلتے پھرتے بھی اپنے چہرے کے سوا اور اپنے ہاتھوں کے سوا اپنی باقی جسم کو ڈھانک کے رکھنا چاہیے اور حجاب کیا ہے حجاب یہ ہے کہ جو زینت کپڑوں کی زینت زیور کی زینت آواز کی زینت چلنے کی زینت اور چہرے کی زینت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چہرہ پردے میں شامل نہیں ہے کمال ہے زینت ہر وہ چیز ہے جس کو دوسرا مرد دیکھ کر دلچسپی اور اٹریکشن محسوس کرتا ہے اور چہرہ سب سے بڑی زینت ہے اور قرآن میں صاف الفاظ فاط کہے ہیں کہ ولاب دین اینت ہن کہ اپنی زینتیں چھپاؤ چہرے سے بڑھ کر کون سی زینت ہے اگر چہرہ پردے میں شامل نہیں ہے تو پردے میں کیا شامل ہے چہرہ سطر میں شامل نہیں ہے اور چہرے کو کھولنے کی اجازت بھائی اور باپ اور بھانجے اور بتیجے کے سامنے ہے زینت تو ہر وہ چیز ہے کپڑوں کی زینت ہے زیبر کی زینت ہے آواز کی زینت ہے چلنے کی آواز کی زینت ہے قرآن بتائے گا آپ کو اور چہرہ تو سب سے بڑی زینت ہے بلا یوب دینا زینت ہوں. اور انہیں یہ کہو کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں علامہ منہ ہاں البتہ جو زینت ظاہر ہو جائے خود بہت ظاہر ہو جائے جس کو آپ چھپا نہ سکیں حضرت عبد بن عباس جو قرآن مجید کے پہلے مفسر ہیں انہوں نے لکھا کہ عورت جب اپنے جسم کو پوری طرح ڈھانک کے باہر نکلتی ہے تو جو چادر یا برکا اس نے اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے اوپر لیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی زینت ہے لیکن عورت اس کو کس طرح چھپائے نہیں چھپا سکتی یہ ہے علامہ زاہر اور لوگ اس کو اس طرح لے لیتے ہیں کہ جس کو میں چاہوں ظاہر کر دوں جو ظاہر ہو جائے عورت جب گھر سے نکلتی ہے پورے پردے کے اندر ہو پھر بھی زینت ہے بیکوز اس زینت کو وہ نہیں چھپا سکتی اور انہیں یہ کہو کہ اپنی اوڑھنیا اپنے سامنے بھی ڈال کر رکھا کریں یہ اس وقت تو اس ایک تو اس وقت کے لیے یہ خاص حکم ہے اس وقت کی ارب خواتین کا یہ رواج تھا کہ وہ اس طرح بالوں کو باندھتی تھیں کپڑے سے اور پوری چادر پیچھے لٹکتی رہتی تھی اور سامنے والا حصہ جو ہے اس پر کمیز ہی ہوتی تھی یا جو کپڑا وہ پہنتی تھی تو ایک تو ان کو حکم دیا گیا کہ جب آپ چادر ڈالیں تو سامنے والے حصے پر بھی اسے ڈالیں اور ایک یہ عام حکم ہے کہ ایسی چادر لیں جو پوری طرح پورے اپنے سامنے والے حصے کو بھی ڈھانک لے بلاجین دینا کہ دوبارہ کہا دوبارہ پردے کا حکم دیا کہ ان کو یہ سمجھاؤ خواتین کو کہ یہ اپنی زینتیں ظاہر نہ کریں البتہ ان لوگوں کے سامنے اپنی زینتیں ظاہر کر سکتی ہیں سطر نہیں چہرہ کھول سکتی ہیں زیور اگر ہے تو وہ اگر ان میں سے کوئی دیکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی زینت ہے یہ استثناء کیا کہ ان مردوں ان, ان لوگوں کے سامنے وہ زینت کھول سکتی ہیں اللہ لب مگر اپنے شوہروں کے سامنے او آبا یا اپنے باپوں کے سامنے او آبا بہولت یا اپنے شوروں کے باپوں کے سامنے او ابنا یا اپنے بیٹوں کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے خطر نہیں یہ یاد رکھیں او ابنائے بہدا یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے او اخوان یا اپنے بھائیوں کے سامنے او بنی اخوان یا اپنے بھتیجوں کے سامنے او بنی اخوات یا اپنے بھانجو کے سامنے او نسائے ہن یا اپنی عورتوں کے سامنے میری بہنوں اور بیٹیوں میری ماؤ اور میرے بھائیوں یہ لفظ بڑا عجیب ہے جو قرآن نے لکھا ہے او نشائے اور یہ لفظ ہے موجود ہے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا یا اپنی عورتوں کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرو سب مفسرین نے یہ لکھا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن عورتوں سے عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے جب بات ہے عورتوں سے عورتوں کا پردہ یہ کیا بات ہے یہ الفاظ ہیں او نشائے یا اپنی عورتوں کے سامنے زینت کھولو یعنی کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے سامنے زینت نہ کھولو جن سے پردہ کرو امن پردہ کرو اپنی زینتوں کو چھپو اب اس پر مفسرین نے بڑا لکھا ہے اور تمام مفسرین اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ مومن عورتوں کو چاہیے کہ اپنی جانی پہچانی عورتیں جن کے کردار کے بارے میں جن کے اخلاق کے بارے میں انہیں علم ہو ان کے سامنے تو اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں لیکن جن عورتوں کی سیرت اور کردار کا اور کماش کا انہیں پتہ نہ ہو ان سے اپنی زینت کو چھپا کر رکھیں اگر ان سے اپنی زینت کھولیں گی تو وہ عورتیں غیر مردوں کے سامنے جا کر ان کی زینت بیان کریں گی اور بے پردگی ہوگی آپ مجھے بتائیں کہ جو شریعت عورت کے حیا عورت کے پردے عورت کی عزت عورت کی عصمت کیا اتنا اے, کے بارے میں اتنا محتاط ہے کہ کوئی غیر اور بد کماش عورت مومن عورتوں کی زینت کو نہ دیکھے وہ چہرے کی کس طرح اجازت دے سکتا ہے نہیں دے سکتا اور سیرت اور حدیث میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ جو کوئی اپنے ضمیر کے خلاف عمل کرنا چاہتا ہے قرآن کی تعلیمات کے خلاف عمل کرنا چاہتا ہے وہ کرے لیکن اسلام کی حدود سے کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے او نسائے ہند یا اپنی عورتوں کے سامنے امام کا تیمان یا اپنے غلاموں کے سامنے جو مل کے یمین میں ہیں اس کی تشریح میں امام ابو حنیفہ نے حضرت عائشہ صدیقہ نے اور کچھ صحابہ نے تو بڑی عجیب بات کی ہے آپ بھی سن لیں امام ابو حنیفا جی نے فقہ کی دنیا میں پہلا مقام حاصل اور واقعی امام ابو حنیفہ اختلاف تو ہر کسی سے کیا جا سکتا ہے لوگوں نے انبیاء سے بھی اختلاف کیا ہے لیکن امام ابو حنیفہ کا مقام اسلام کی تشریح منفرد مقام ہے اور اس وقت بھی دنیا کی امت مسلمہ کا تین بٹا چار انہی کی بات کے پیچھے چلتا ہے ان کا مقام ہے ہم کو یہاں فقہ کی بحث نہیں کرنا چاہتے لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ او ما مالکات ایمان و ہننا سے مراد گھر کی خواتین نوکرانیاں اور لونڈیاں ہیں مرد غلام اس سے مراد نہیں ہے اس لیے کہ پیچھے لفظ او نسائے ہنہ کا آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سرے سے مرد غلام ہے ہی نہیں اور انہی کی رائے درست رائے ہے لیکن اگر وہ غلام جو اس زمانے میں غلام ہوتے تھے گھروں کے اندر غر خرید غلام اس کو مراد لے بھی لیا جائے تو بھی اس سے مراد یہ نہیں ہے اس سے یہ آزادی نہیں مل جات جاتی کہ ہمارے گھروں میں جو نوکر ہیں اور یہ جو شوفر ہیں اور یہ جو ہم نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان سے عورتوں کو پردہ نہیں کرنا چاہیے یہ بالکل ایک مختلف چیز ہے او ما مام کا تئی مان ہن من الرجال یا وہ تمہارے تاب مرد جنہیں عورتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ شرط ہے کہ تمہارے خاندان میں اگر کوئی ایسا بیمار آدمی ہے فاتر العقل آدمی ہے اور جسم, جسمانی طور پر ضعیف آدمی یا کچھ خاندانوں کے اندر ایسے مرد ہوتے ہیں کوئی ایسا آدمی ہے جس کو عورتوں کے ساتھ کوئی خواہش ہی نہیں ہے اور وہ گھر کے اندر رہتا ہے تو اس کے سامنے بھی عورت اگر کھلے چہرے کے ساتھ آ جائے یا کسی زینت کے ساتھ آ جائے تو کوئی خارش نہیں ہے سطر میں تو سے رہنا چاہیے اگر کوئی اس طرح کا مرد تمہارے خاندان کے اندر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں خاندانوں ابالسا یا ان بچوں کے سامنے تم زینت ظاہر کر سکتی ہو زینت کی بات ہے سطر اور زینت کا فرق ضرور دین میں رکھیں کہ جن کے سامنے ابھی جو عورتوں کی پشیدہ باتوں کو نہیں جانتے ولا ید ر اور ان کو یہ بھی سمجھاؤ خواتین کو کہ یہ قدم مار کر نہ چلا کریں قدم مار کر چلنے کا کیا مطلب ہے کس طرح نہ چلیں کہ جس کی آواز دوسرا سنیں اور اس سے اس کی زینت کے ذہن ہونے کا خدشہ ہو آپ دیکھیں ولا ید رین ان عورتوں کو یہ کہیں کہ یہ قدم مار کر نہ چلیں جو شریعت قدم مار کر چلنے سے منع کرتی ہے وہ چہرہ کھولنے کی اجازت دیتی ہے نہیں دیتی عورت کی عزت عورت کی عفت اور عصمت اللہ کو بڑی عزیز ہے اللہ تو ان لوگوں کو سنگسار کرنے کا حکم دیتا ہے جو عفت کے ساتھ کھیلتے ہیں عفت کی بربادی کی سزا سب سے بڑی سزا ہے قتل کرنے والے کو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قتل کر دو اور جو مرد اور عورت انسان کی عفت اور عصمت سے کھیلتے ہیں انہیں تو اللہ حکم دیتا ہے کہ چراہے میں دفن کرو اور پتھر مار مار کر ہلاک کر دو لوگ اسے آزادی کہتے ہیں ملا ید ریبنا بیا فین زین اللہ جمیون لا اللہ کو متفل ہوں اور اے امومنو سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ کرو اس معاملے میں تم سے جو قصور ہوئے ہیں معمولی قصور نہیں ہیں یہ جو تم نے اریا کا گناہ کیا ہے فارسی کا گناہ کیا ہے اس طرح تم نے بے پردگی کو معاشرے کے اندر پھیلایا ہے یہ کوئی معمولی جرم تم نے نہیں کیا سارے توبہ کرو پلٹو اس سے یہ کوئی آزادی نہیں ہے یہ کوئی کلچر نہیں ہے یہ کوئی ترقی کا ذریعہ نہیں ہے تم نے اسی راستے سے اپنی بربادی کے سرٹیفکیٹ پر دستخط کیے ہیں ہوش کرو بطور توبہ تنسوہا سچی توبہ کرو مل کر توبہ کرو او حلمنون اللہ کم تو بون تاکہ فلاح کا یہی راستہ ہے تو وہ عورت وہ ماں اور بہن جس کا احترام اللہ نے کیا ہے اللہ کے رسول نے کیا ہے وہ ایک مرتبہ ایک عورت نبی صلاح علیہ وسلم کے پاس آئی بڑی عجیب بات ہے اس نے آ جھگڑا کیا قرآن میں یہ پوری ایک سورت ہے مجادلہ سورت مجادلہ اس نے آ جھگڑا کیا اور کہا کہ میرے خامن نے مجھے یہ کہہ دیا ہے اس کا کیا حل ہے مجھے اس نے ماں کہہ دیا ہے اور اس عرب کی جہلیت میں تو جو خامن اپنی عورت کو ماں یا بہن کہہ دیتا تھا اس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ طلاق ہو گئی ہے تو وہ عورت بڑی پریشان تھی کہ میرے خامن نے غصے میں آ کر مجھے یہ کہہ دیا ہے تو نبی صلاح علیہ وسلم نے فرمایا بڑی عجب بات ہے کہنے لگے اس کے پاس میرا تو کوئی حل نہیں ہے میرے پاس تو اس کا کوئی حل نہیں ہے اس عورت کی چیخ نکل گئی رو پڑی کہنے لگی اللہ کے رسول ساری دنیا کے حل موجود ہے میرا کوئی حل موجود نہیں ہے اسی وقت جبرایل امین آئے اسی وقت آئے قرآن کہتا ہے کہ ساتوں آسمانوں نے اس کی بات سنی اسی وقت جبرایل امین آئے اور اس خاتون کا مسئلہ حل کیا گیا اور ایک مرتبہ وہی خاتون حضرت عمر کہیں جا رہے تھے اس خاتون نے حضرت عمر کو روکا اور ان سے کچھ بات پوچھی بات طویل ہو گئی حضرت عمر اس کی بات سنتے رہے اور کچھ اور لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے وہ انتظار کرتے رہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے تو ان صحابہ نے کہا کہ یا امیر المومنین اتنا تو وقت نہیں تھا آپ نے اس بڑیا کے لیے اتنا وقت لگا دیا ہم یہاں انتظار کرتے رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم اٹھاتا اگر یہ عورت مجھے کئی دن کھڑا ہونے کا حکم دیتی تو کھڑا رہتا صرف مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دیتی تمہیں معلوم ہے یہ عورت کون ہے یہ وہ عورت ہے جس کی اللہ نے بات سنی تھی اور ساتھ میں آسمان سے جبرائیل کو بھیجا تھا یہ وہ عورت ہے تو عورت کی عزت اور حرمت تو اللہ اور اس کے رسول نے کی ہے اس لیے میں اپنی بہنوں اور بیٹھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ امت کا حرم ہیں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار بندیاں ہیں آپ اللہ کی وہ وفادار بندیاں ہیں جن کی عبادت کو اللہ قبول کرتا ہے اور مردوں سے بھی یہ میں کہتا ہوں کہ اس معاملے میں جرم نہ کرو اللہ سے توبہ کرو اور فلا پاؤ اگلی آئے تھی ایک دو منٹ میں سمجھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و کرنا سی اس کے دو ترجمے ایک ترجمہ یہ ہے کہ اے خوین گھروں میں ٹک کر بیٹھو ایک ترجمہ یہ ہے اور دوسرا ترجمہ بعض لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھو اگر اپنے گھروں میں نہیں بیٹھو گی تمہارا اصل حدود کار تمہارا گھر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملازمت کے لیے یا کسی ضروری کام کے لیے یا سفر کے لیے یا کسی اور ایسے کام کے لیے کہ جو شریعت کی نگاہ میں جائز ہے اس کے لیے تم گھر سے نہ نکلو لیکن پھر بھی انسان کہتا ہے کہ تم وقار کے ساتھ اپنے گھر کو اپنا محبو مرکز بناؤ وکار نہ بھی بھائی اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھو اور آگے اس بات کی پچھڑی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پردے کے معاملے میں بہترین حکم ہے اور بس ہے اور کو کہا کہ اپنے گھروں میں بیٹھو لیکن اگر تم نے نکل رہی ہے تو پھر اس طرح نہ نکلو اس طرح نہ نکلو ولا تبر رجنا تبر رجل جاہلی پھر اور جہلی سے کی طرح اپنا بناؤ سنگار کر کے بناؤ سنگار کر کے گھروں سے باہر نہ نکلو لوگوں کو دکھانے کے لئے اور اگر کوئی کوئی عورت اپنی مجبوری کے لیے ضرورت کے لیے گھر سے نکلے تو وہ ایک طرح اپنے آپ کو ڈھانک کر نکلی ہو کہ سارے فتنے دم توڑ جائیں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ منزل امت مسلما دیکھے گی اور جب یہ منزل امت کو حاصل ہوگی تو انہیں عورتوں کی گودوں میں خالد بن ولید اور تارک بن زیاد اور محمد بن قاسم پیدا وہ عکیم نسلات آگے بتایا کہ عورتوں تمہارا اصل زیور کیا ہے تمہارا اصل حسن کیا ہے تمہارا اصل کردار کیا ہے وہ حکیم نماز قائم کرو اپنے گھروں کو نماز سے سجاؤ جب بھی لمبی نمازیں پڑھا کرو راتوں کو بھی اٹھ کر پڑھا کرو بیوں راتوں کو اٹھ اپنے بچوں کے لیے خامتوں کے لیے مجاہدوں کے لیے دعائیں کیا کرو وہ حکیم نماز قائم کرو وہ آتین زکات اور اپنے مال اللہ کے راستے میں دو زکات دو وہ آتی اللہ و اللہ اور اس کے رسول کی عطاط کرو اس کو اپنا زیور اور حسن بناؤ اس حسن اور زیور کی تمہیں ضرورت ہے ان نما یورید اللہ یوز ہے بہان کمرج کا حصل بئ وہ تخرم اے اہل بیت یعنی نبی شرح علیہ وسلم کے گھر والوں کو کہا گیا اور ان کے ذریعے ساری امت کی خواتین کو کہا گیا کہ اے اہل بیت اور اے خواتین امت اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ساری گندگی دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے کیا تم پلیز رہنا چاہتی ہو اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے کہ ساری رجوع تم سے دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک کر دے بز کرکما <وَلْحِكْمَة> یہ مومن گھر جو ہیں مومنوں کے گھر اس کا تذکرہ ہے کہ کس طرح ہونا چاہیے اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو یاد رکھو اس چیز کو جو تمہارے گھروں میں نازل ہوتی ہیں اور حکمت کو یاد کرو اللہ کی آیتوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو گھر میں پھیلایا کرو گھر میں قرآن و سنت کے نور کو عام کرو والدین کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بیویوں کو کہتا ہے کہ اپنی بچیوں کو بچیوں کو قرآن کی آیتیں سمجھایا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سمجھایا کرو یہ ماحول اپنے گھر کا بناؤ ان اللہ کا نا لطیف اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی لطیف ہے یقیناً اللہ بڑا باریک بین ہے چھوٹے چھوٹے عمل سے واقف ہے اور ہر بات کو جانتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس امت کو ذات کی عل... روایت کے الفاظ یہ ہیں کیا میں اپنے بال حیضر و جنابت کے غزل کے لیے کھول لیا کروں فرمایا نہیں حضرت عبید بن عمیر کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن عمر عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جب وہ غسل کریں تو اپنے بال کھول لیا کریں فرمایا تعجب ہے کہ ابن امر غسل کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں وہ انہیں یہ حکم کیوں نہیں دے دیتے کہ اپنے بال ہی منوا دیں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے میں اپنے سر پر تین کلو پانی بہالیا کرتی تھی اس کے سوا اور کچھ نہ کرتی تھی دشریح. پہلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مہواری ختم ہونے کے بعد عورت جب غسل کرے تو اپنے بال کھول لیا کرے باقی حدیثوں میں وضاحت ہے کہ عورتوں کے لیے بوقت با غسل بال کھولنا ضروری نہیں ہے چاہے غسل ماہواری کا ہو یا جنابت کا جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ بوقت با غسل بال کھولنا مستحب ہے اور اگر نہ کھولے جائیں تو کوئی حرج نہیں تہارت حاصل ہو جائے گی البتہ بال اتنے سخت بندھے ہوئے ہوں کہ بالوں کی جڑوں تک پانی نہ پہنچ سکے تو اس صورت میں بالوں کا کھولنا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ام سلما رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہیں کہ ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ررض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالی حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا اس لیے میں آپ سے یہ مسئلہ دریافت کرتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی قسل باج ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جب وہ کپڑے یا جسم پر پانی دیکھ لے یہ سن کر امِ سلما نے خیا کی وجہ سے اپنا چہرہ ٹھاپ لیا اور رس کیا یا رسول اللہ کیا عورت کو بھی احترام ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے سمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہو اگر یہ بات نہ ہوتی تو اس کا بچہ اس کی صورت سے مشابہ کیوں کر ہوتا محترم حصول علم میں سب سے بڑا حجاب بے جا شرم ہے یہ شرم آدمی کو جاہل لگتی ہے اور وہ جہالت کی وجہ سے قدم قدم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اسلام مرد اور عورت کے پوشیدہ اور خاص گوشوں کو بھی دین و شریعت سے آزاد نہیں رکھتا کہ وہ ان میں اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں کریں بلکہ ان کے بارے میں بھی مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرتا ہے اور ان کو ضروری احکام و ہدایات دیتا ہے اگر ان کو معلوم کرنے میں شرم کی جائے تو آدمی ان کے بارے میں اسلامی حکام سے بالکل بےخبر رہے گا اکرام رضی اللہ شرم و حیاء کے لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ایک ایک معاملے کے متعلق حکم شرعی معلوم کرتے تھے اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان کسی قول و فعل میں خود مختار اور آزاد نہیں ہے کہ جو بات زبان پر آئے کہہ دے اور جو دل میں آئے کر گزرے بلکہ وہ اپنے ہر قول و فعل میں اللہ کا بندہ اور شریعت کا پابند ہے صاحب اکرام ہی کی طرح صحابیات بھی ہر مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھیں اور شرم حیا رسول علم کی راہ میں ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی تھی چنانچہ آج کی حدیث میں حضرت عمر سلم نے ایک ایسا مسئلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا جس کو پوچھتے وقت خود انہیں بھی حیا آ رہی تھی اگر وہ شرم کی وجہ سے نہ پوچھتے تو نہ صرف وہ اس مسئلے کے شرحی حکم سے خود بے خبر رہتی بلکہ تمام مسلم خواتین ناواقت رہتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بہت ہی اچھی ہیں کہ شرم انہیں دین میں سمجھ پیدا کرنے سے نہیں روکتی آج مسلم خواتین چاہے وہ اعلی تعلیم یافتہ ہوں یا بالکل ان پڑھ دینی مسائل سے بالکل خبر ہیں دین کا علم رکھنے والی خواتین بہت کم ہیں مسلم خواتین کو چاہیے کہ وہ صحابیات کی طرح حصول علم میں شرم نہ کریں اگر وہ خود نہ پوچھیں تو اپنے شوہروں کے ذریعے مسائل معلوم کریں دینی علم رکھنے والی بہنوں سے پوچھیں اور مستند دینی کتابیں پڑھیں تاکہ وہ طاہر و پاک رہ سکیں اور اپنی پوری زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق بسر کر سکیں البلاء والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اور اب سے آمنا یوسف پوچھتی ہیں سوال یہ ہے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں نشر ہونے والا پروگرام باقاعدگی سے سنتی ہوں اور ٹیپ میں محفوظ کر لیتی ہوں میں ایک شرعی مسئلے کے بارے میں معلومات کرنا چاہتی ہوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کو کون کون سے موقعوں پر فرض نمازیں اور فرض روزے معاف ہیں اور ان موقعوں پر نماز نہ پڑھنے اور روزے نہ رکھنے کی وجہ سے کوئی گناہ ہوگا یا نہیں جواب سنیے عورتیں ہر ماہ ایام خاص میں نہ نماز پڑھ سکتی ہیں نہ روزہ رکھ سکتی ہیں ایک بار عید الاضحی یا عید الفطر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا صدقہ کرو اس لیے کہ میں نے جہنم میں تمہاری اکثریت دیکھی ہے اے اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ ہے فرمایا تم لان تان بہت کرتی ہو اور اپنے خامن کی ناشکری کرتی ہو میں نے نہیں دیکھا کہ دین و عقل میں ناقص ہونے کے باوجود تم سے بڑھ کر عقل من آدمی کو, کو کوئی بیوقوب بنا سکتا ہو ارض کیا یا رسول اللہ عقل و دین میں ہم کس پہلو سے ناقص ہے فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد سے نصف نہیں ہے ارض کیا ایسا ہی ہے فرمایا یہ ہے عقل کا نقص پھر فرمایا جب عورت ایام خاص میں ہوتی ہے تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نماز نہ پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے کیا جی ہاں فرمایا یہ اس کے دین کا نقص ہے پاک ہونے کے بعد نماز کی قضا نہیں ہے روزوں کی ہے حضرت معاذہ نے حضرت عائشہ صدیقار عنہ سے دریافت کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایام خاص والی عورت روزے تو قضا کرتی ہے لیکن نماز قضا نہیں کرتی فرمایا اہد سالت میں ہم ایام خاص میں ہوتی تو پاک ہونے کے بعد روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا لیکن نماز کی قضا کا نہیں دیا جاتا تھا حالت نفاس میں بھی نہ نماز پڑھی جائے گی نہ روزے رکھے جائیں گے اس حالت میں معاف ہیں روزوں کی بعد واجب ہے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روزار نفاس کے پورے چالیس شب روز گزارتی تو آپ انہیں ان ایام کی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے یہ واضح ہے کہ چالیس دن نفاذ کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے اگر اس سے پہلے خون بند ہو جائے تو نہا کا کر نماز شروع کر دینی چاہیے ان ایام میں نماز نہ پڑھنے اور روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے کوئی گناہ نہ ہوگا بلکہ ادر و ثواب ہوگا اور اب آخر میں بحرین سے بیگم پوچھتی ہے سوال یہ ہے ایک عورت کا شہر اسے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا لیکن وہ اس کے باوجود نماز پڑھتی ہے اور اس بات سے نہیں رہتی کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے گا اور اس کا گھر اجڑ جائے گا آیا وہ شہر شوہر کی نافرمانی کی مجرم قرار پاتی ہے یا نہیں جواب سنیے نماز فرض ہے اس سے روکنے کا حق شوہر کو حاصل نہیں ہے اور اس معاملے میں عورت پر شوہر کی اطاعت بھی واجب نہیں ہے شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ خالف کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے اس لیے وہ خاتون گنہگار نہ ہوگی جو شوہر کے منع کرنے کے باوجود نماز پڑھتی ہے بلکہ اسے کچھ زیادہ ہی ادر ملے گا اسے مطمئن رہنا چاہیے کہ اگر نماز پڑھنے کے جرم میں اسے شوہر نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں چھوڑے گا اس لیے کہ اس نے اللہ کی رضا اور اطاعت کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑا اور گھر کو اجاڑا اللہ تعالی اس کو اس سے بہتر شریک حیات عطا فرمائے گا عائشہ رضیہ اور ام میں تسلیم پوچھتی ہیں سوال یہ ہے عورت مسواک کر سکتی ہے یا نہیں جواب سنیے مسواک کا حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے کیونکہ صفائی اور طہارت جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے اسلام نے مردوں اور عورتوں کے احکام صرف ان امور میں الگ الگ رکھے ہیں جن میں ان دونوں کے فطری تقاضے میلانات جذبات اور ضروریات الگ اور مختلف ہیں پوچھتی ہیں میں نماز کی پابند ہوں میری کچھ سہیلیاں نماز نہیں پڑھتی کیا میں ان کے ساتھ دوستی قائم رکھوں یا ختم کر دوں ایک بزرگ خاتون کا مشورہ ہے کہ ختم کر دوں جواب آپ فرمائیے آپ اپنی بے نماز سہیلیوں کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم رکھیں اور دوستی کا حق ادا کریں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اپنے اخلاق اور معاملات سے انہیں متاثر کریں اور نرمی اور حکمت کے ساتھ ان کو نماز کے دینی اور دنیوی فائدے بتائیں دین میں نماز کی اہمیت پر واضح کریں اور کوشش کریں کہ وہ بھی آپ کی طرح نماز پڑھنے لگیں اگر انہوں نے نماز شروع کر دی تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور اس کا آپ کو بہت بڑا عزر ملے گا اگر دیندار اور نمازی خواتین بے دین اور بے نمازی بہنوں سے کٹ جائیں گی تو پھر ان کی اصلاح کون کرے گا کٹ جانے سے تو ان کے مزید بگڑنے کا اندیشہ ہے بسم اللہ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جانے والوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ ان سے لوگوں کو ماریں گے دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی کندھے ہلا ہلا کر نازوادہ سے مٹک مٹک کر چلیں گی دوسری عورتوں کو بھی اس طرف مائل کریں گی کہ وہ ان کا سلباس پہنے اور ان کا سارنا نازو انداز اپنائیں ان کے سر بختی اونٹ کے لچکدار کوہان کی طرح ہوں گے ایسی عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک پہنچے گی حضرت رمالک کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نوخواہ کرنے والی عورت توبہ کرنے سے پہلے مر گئی دوس قیامت کے دن کھڑا کر دیا جائے گا اور گندک کا کرتا اور خارش کا دوپٹہ پہنا دیا جائے گا دشریح. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث میں بتایا ہے کہ دو طرح کے مجرم جو جہنم میں جائیں گے وہ اس دور میں موجود نہیں ہیں آئندہ زمانے میں ان کا ظہر ہوگا ایک وہ ظالم اور بے رحم صاحب اقتدار اور قوت رکھنے والے لوگ جو ماتحتوں اور کمزوروں کو وحشیانہ سزائیں دیں گے اور بے گناہ لوگ بھی ان کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنیں گے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متنوع فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر بھی ایک قادر مطلق ہستی موجود ہے وہ ایک دن تمہارا احتساب کرے گی مظلوموں کی دادرسی کرے گی اور تم کو تمہارے ظلم کی قرار واقعی سزا دے گی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جہنم میں جانے والوں کی دوسری قسم وہ اخلاق باختہ اور بے حیا عورتیں ہیں جو حیا کی چادر اتار پھینکیں گی اور اخلاقی قدروں اور نسوانی عظمت کو پامال کریں گی فرمایا کہ یہ عورتیں لباس پہنے ہوئے بھی اوریاں ہوں گی مطلب یہ کہ نیم اوریاں لباس پہنے گی جسم کے بازو حصے جن کو چھپانا چاہیے ان پر کوئی کپڑا نہ ہوگا ایسا چست لباس پہنے گی جس سے جسم کے نشب و فراز نمایاں ہوں گے اور دیکھنے والے کا تاثر یہی ہوگا کہ وہ لباس پہنے ہوئے بھی اوریاں ہیں اس میں وہ لباس بھی داخل ہے جو اتنا باریک ہو کہ اس سے جسم اور سر کے بال نظر آئیں اس وعید میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو ننگے سر رہتی ہیں یا ایسا لباس پہنتی ہیں جو ہر وقت پوشی نہیں کر سکتا مثلاً بیٹھنے اور ہوا چلنے سے سطر کھل جاتا ہے اس وعید کا اطلاق ایسی سالیوں پر بھی ہوتا ہے جن سے پوری طرح ستر پوشی نہیں ہوتی پیٹ بازو اور سینے کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے اس دوسری قسم میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو سرے بازار مٹک مٹک کر اور خاص نازو ادا سے چلتی ہیں اور گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں وہ اس برائی اور فتنے کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتی بلکہ یہی رنگ ڈھنگ اختیار کرنے پر دوسری عورتوں کو بھی ابھارتی ہیں اس کے لیے تحریک چلاتی ہیں تنظیمیں قائم کرتی ہیں اور اس کو عورت کی ترقی اور آزادی کا خوشنما اور دلکش نام دیتی ہیں ان کے بارے میں ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ وہ عام بال سمیٹ کر سر کے درمیان جوڑا سا باندھ لیں گی اس ورید کا اطلاق ان عورتوں پر بھی ہوتا ہے جو اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے بالوں کو جوڑتی ہیں خواہ وہ اصلی ہوں یا مصنوعی اس حدیث میں سب سے پہلے ظالم حکمرانوں کا ذکر ہے اور اس کے بعد اور